فإن خیر الحدی کتاب اللہ محمد آج ہمارا موضوع ہے حج اور عمرہ کے فضائل آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز میں نے حج اور عمرے کا حکم بیان کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ صحیح بات یہ ہے کہ جیسے حج واجب ہے ایسے ہی عمرہ بھی زندگی میں ایک بار صاحب استاد کے اوپر واجب ہے حج عمرہ کے فضائل بہت سے ہیں ان فضائل میں سے سب سے پہلے نمبر پہ وہ حدیث ذکر کرنا چاہوں گا جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں جناب ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من حج البیت فلم يرفس ولم يفسق رجعا کما ولدته البید کہ جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آیا اور اس نے دوران حج کسی قسم کی بہودہ گفتگو نہیں کی گناہوں سے دور رہا حج کے بعد اس کی وہی حالت ہوگی جو اس دن تھی جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا یعنی کہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہوگا جیسے اپنی پیدائش کے پہلے دن وہ گناہوں سے پاک وصاف تھا اور مسلم شیف کی ویت میں لفظ آئے ہیں من حاض البیت کہ جو بھی ویت اللہ میں آیا یعنی کہ چاہے حج کرے چاہے عمرہ کرے ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کیا جائے اور فوش حرکات سے گندے کلمات سے اور گناہوں والے کاموں سے دور رہ کے کیا جائے حج عمرہ کرنے والا حج عمرے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک صاف ہوگا جیسے اپنی پیدائش کے پہلے دن گناہوں سے پاک صاف تھا حج اور عمرہ ان کے فضائل میں وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے جسے جناب ابو حرا روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے <سلام> لئی سلو جزا انجن إِلَّ <الْجَنَّة> کہ ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ کیا جائے تو ان دو عمروں کے مابین جو گنا ہوئے ہوتے ہیں وہ دوسرے عمرے کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں اور فرمایا وہ حج جسے اللہ قبول کر وہ حج جو اللہ کی اطاعت میں گزرے وہ حج جو نبی اسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو دکھلاوا مقصود نہ ہو حج کا بدلہ فرمایا صرف اور صرف جنت ہے میرے بھائی حج اور عمرہ ان کے فضائل میں وہ حدیث بھی قابل ذکر ہے جسے اصحاب سنن روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرتے رہا کرو حج کے بعد عمرہ عمرے کے بعد حج حج کے بعد عمرہ عمرے کے بعد حج اور ایسے ہی عمرے کے بعد پھر ایک اور عمرہ پھر ایک اور عمرہ،, ایک اور عمرہ حج کے بعد ایک اور حج یہ کام کرتے رہا کرو اب اتنی گفتگو سن کر شاید کئی لوگ سوچیں کہ اگر مسلسل عمرہ کریں گے مسلسل حج کریں گے تو ہمارے پاس جو مال جمع ہے وہ ختم ہو جائے گا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے فن <الدنوب> کہ حج اور عمرہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مسلسل حج عمرہ کرنے سے انسان کے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے غربت ختم ہوتی ہے مفلسی کے دن ختم ہوتے ہیں اور گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں مشہور و معروف صحابی جناب عمر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ جب اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو رو رہے تھے روتے روتے انہوں نے اپنے چہرے کا رخ لوگوں کی بجائے دیوار کی طرف کر لیا تو ان کے بیٹے جناب عبداللہ وہ بھی صحابی ہیں ان کو حوصلہ دینے لگے اور کہنے لگے ابا جی کیا آپ کو اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری نہیں دی تھی کیا اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت نہیں سنائی تھی بیٹے کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ کو اتنی بشارتیں ملی ہیں اتنی خوشخبریاں ملی ہیں تو آخری چھانسیں لیتے وقت رونے کی ضرورت کیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے تو عمر ابن ابول رضی اللہ عنہ نے چہرے کا رخ دوبارہ دیوار کی بجائے لوگوں کی طرف کیا اور کہا کہ میری زندگی کے تین مرحلے ہیں میری زندگی کے تین مرحلے ہیں میری زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت تھی سخت عداوت تھی میری زندگی کے اس مرحلے میں اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں قتل کرنے سے دریغ نہ کرتا اور اس مرلے میں اگر میں فوت ہو جاتا تو سیدھا جہنم کی آگ میں جاتا میرا تھکانہ جہنم ہوتا لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب عمر بن آس کی زندگی کی کایا پلٹی اور وہ ایک دن مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچ گئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کرنے لگے آپ سے گزارش کی اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائے تاکہ میں آپ کی بیت کر سکوں مسلمان ہو سکوں امرآس کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اللہ کے رسول فرمائے لگے امر یہ کیا تو کہا اللہ کے رسول میری ایک شرط ہے مسلمان ہونے سے پہلے میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں فرمایا کون سی شرط ہے کہا میری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونے کا مجھے یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ میرے پہلے سارے گنا ختم ہو جائیں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عمر اما علم ان الاسلام اسلام ما کا نا و ان الجرت تحدما کا نا قبلا وہ ان الحج یہ ما اما کا عمر قبلہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ مسلمان ہونے سے مسلمان ہونے سے پہلے جو گنا ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اگر کو اللہ کی راہ میں کافر ملک چھوڑتا ہے اور مسلمان ملک میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے یہاں منتقل ہو جاتا ہے تو اس ہجرت سے اس انتقال سے پہلے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں عمر حج کر لینے سے بھی پہلے سارے گنا ختم ہو جاتے ہیں اور یہ آج کے موضوع سے حدیث کا تعلق تھا اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ حج کر لیا جائے تو حج پہلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن میں حدیث مکمل کر دیتا ہوں عمر بن کہتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ دوسرا مرحلہ ہے جب میں مسلمان ہوا جب میں مسلمان ہونے سے گناہوں سے پاک صاف ہو گیا اگر اس مرحلے میں میں فوت ہو جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا کہتے ہیں لیکن میری زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں مجھے کئی ذمہ داریاں سنبھالنے کا موقع ملا کئی کے پر میں فائز ہوا کئی مصولیتیں مجھے ملیں اب میں نہیں جانتا کہ میرا حشر کیا ہوگا یہ کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں صحابی کہہ رہے ہیں اور ہم نے اپنے ولیوں کے بارے میں اپنے پیروں کے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں اور صحابہ کرام سے بڑھ کے انبیاء کے نام آ رہے کے بعد اولیاء کون ہو سکتے ہیں ولی بزرگ کون ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کے تیسرے مرلے میں میں اب فوت ہو رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا اور میرے بھائی یہی حقیقت ہے کہ جن کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی کہ وہ جنتی ہیں ان کے علاوہ نام لے کر کسی اور کے جنت میں جانے کی ہم بات نہیں کر سکتے گارنٹی نہیں دے سکتے اس لیے ہمیں ایسے دعووں سے اب بات آ جانا چاہیے کہ یہ جنتی ہے وہ جنتی ہے نہیں میرے بھائی جنت اور جہنم کے معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں نام لے کے ہم کسی کا نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی ہے یا وہ جہنمی ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے کام جنتیوں والی ہیں یہ جنتی لگتا ہے جنتی محسوس ہوتا ہے امید ہے کہ جنتی ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے ایسی دعائیں ہم کر سکتے ہیں لیکن گارنٹی دینا سو فیصد ضمانت دینا اور پھر سوچنا کہ یہ تو پکے جنتی ہیں اب پتہ نہیں کس کس کو جنت میں لے کر جائیں گے میرے بھائی یہ ایسے کلمات ہماری آخرت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں میرے بھائی حج عمرہ کے فضائل میں وہ حدیث بھی بڑی عظیم ہے جس میں جناب ابو حرا فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد اللہ اللہ کے مہمان تین طرح کے لوگ ہیں الحاج والمعتمر محتمر وغازی کہ حد کرنے والا اللہ کا مہمان ہے عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اللہ کا مہمان ہے اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے اور صحیح سلم کے ساتھ ہے اور وہ روایت جو اسی معنی میں عبداللہ ابن عمر رویت کرتے ہیں اس میں یہاں تک آتا ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آم ان تینوں کو اللہ نے بلایا کس نے بلایا اور ہم کیا کہتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں اور نہیں میرے بھائی نہیں، نہیں،, نہیں،, نہیں نہیں سرکار کہہ رہے ہیں کہ حاجی کو عمرہ کرنے والے کو جہاد کرنے والے کو اللہ نے بلایا ہے اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں کس نے بلایا ہے اللہ نے بلایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں چیز کے مالک نہیں تھے کہ اس کو حج کروا دیں اس کو عمرہ کروا دیں اس کو جہاد کروا دیں بلکہ یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد میں لے جا رہے تھے ایک غزوہ میں چند ایک صحابی فقیر جانا چاہتے تھے ان کے پاس اونٹنیاں نہیں تھیں اللہ کے سور کے پاس آئے اللہ کے سر ہمیں بھی اونٹنی دے تاکہ ہم بھی ان کے اوپر بیٹھ کے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جائیں ہمیں بھی جہاد کی فضیلت مل جائے اللہ کے سر فرما رہے تھے لا احملکم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پاس کوئی اونٹی نہیں ہے جو تمہیں میں دے سکوں اور وہ صاحب کرام روتے ہوئے واپس جا رہے تھے اللہ کے رسول اونٹری نہ دے سکے اپنی زندگی بھی نہ دے سکے اور فوت ہونے کے بعد کسی کو حج پہ بلائیں عمرہ پہ بلائیں یہ آپ کے اختیار میں کیسے ہو سکتا ہے آپ کو تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ اپنی امت کو بتا دیں اپنے ساتھیوں کو بتا دیں کل انیلا کلاکم در رہا رشدا کہ لوگوں میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں نہ کسی کا فائدہ کر سکتا ہوں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں تو میرے بھائی آپ کو مختار کل سمجھنا آپ کو مشکل کشا سمجھنا آپ کو حادت روا سمجھنا یہ غلط ہے حادت روا مشکل کشا، مختار کل وہ آسمان والا ہے نبی سزم کے فضائل بہت ہیں آپ کی شان بہت بلند ہے آپ کا مقام بہت بلند ہے آپ کو اللہ نے کئی اعزازات دیے ہیں لیکن مختار کل نہیں بنایا مشکل کشا نہیں بنایا حاجت روا نہیں بنایا اگر حاجت روا ہوتے مشکل کشا ہوتے اپنے صحابہ کرام کو کوئی نقصان نہ پہنچنے دیتے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نو اس بارے میں ولو کل تو عالم الغبا لسک سر تو من الخیر و ما مسن یسو اگر میں عالم الغیب ہوتا کون کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اگر میں عالم الغیب ہوتا لس اکثر من خیر میں بہت سا مال جمع کر لیتا وما سو مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی لیکن آپ کو تکلیفیں پہنچیں گے نہ پہنچیں کبھی تعف کے پہاڑوں کے اوپر پتھر برس رہے ہیں اور آپ کا خون نکل رہا ہے کبھی اہل مکہ آپ کو دیوانہ اور شاعر اور کاہن کہہ رہے ہیں کبھی عہد کے میدان میں آپ کے جان شہید ہو رہے ہیں آپ کا چہرہ زخمی ہو رہا ہے آپ کا سر زخمی ہو رہا ہے آپ کی بیٹی کا حمل گرایا جا رہا ہے آپ کے سگے چچا جناب حمزہ کو شہید کر کے ان کے جسم کا مسرا بنا دیا گیا ہے ناک الگ کر دیا گیا ہے کان الگ کر دیا گیا ہے ستر صحابہ آپ سے اس لیے مانگے گئے کہ یہ ہمیں تبلیغ کریں گے لیکن دھوکہ دے کے ان کو شہید کر دیا گیا یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ نہ آپ عالم الغیب تھے نہ مختار کل تھے نہ, مشکل کشا تھے نہ حاجت روا تھے اس لیے میں بھائی اپنے عقیدے کو قرآن و حدیث کے مطابق بنا لیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حاجی حد کے لیے آئے اور جو آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں کس نے بلایا ہے اللہ نے بلایا اور آپ نے اللہ کی پکار پہ لبیک کہا تو بلانے والا کون احسان آپ کا یا اللہ کا اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہے اللہ آپ کو لے کر آیا یہ آپ کا اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی میرے بھائی کے دل میں آ جائے کہ میں نے ڈیڑھ لاکھ روپے اللہ کے لیے لگا دیا حالانکہ غریب آدمی ہوں اور وہ سمجھے کہ شاید میں نے اللہ کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کر دیا نہیں احسان اس کا ہے کہ اس نے بلا لیا بلانے کے بعد اگر اس عبادت کو قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہے اگر منہ پہ دے مارے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لیے میرے بھائی اللہ سے اب یہ مانگے کہ رب بنا تک یا اللہ لا نے بلایا اب قبول کر لے یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادت اس میں کئی غلطیاں ہوئی کئی کوتایاں ہوئی کئی لفظیں ہوئیں اللہ ہماری بھول چوک ساری تو قبول کر لے اور یہ عمرہ قبول کر لے اس کی وجہ سے جنت میں جگہ دے دے تو بہرحال میرا موضوع کیا ہے حج عمرہ کے فضائل میرے بھائی یہاں پہ اب مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے آگے کون سا مہینہ آنے والا ہے رمضان کا مہینہ اور بخاری شیف کی حدیث ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حد کے برابر ہے کس کے برابر ہے حج کے برابر بلکہ ایک روایت میں فرماتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے کوئی میرے ساتھ مل کر میری امامت میں میری قیادت میں حج کرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رمضان کے مہینے بھی رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق بھی دے اور رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی توفیق بھی نہیں فرمائے اور پھر اللہ یہ ساری عبادات قبول فرما لے تو میرے بھائی رمضان کا عمرہ اس کی الگ سے ایک فضیلت ہے تو میرے بھائی حج عمرہ کے بہت سے فضائل ہیں اور فضائل میں ایک وہ روایت بھی ہے جس میں جناب ابو حریرا رضی اللہ عنہ آپ سے نقل فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد القبیری وقفی وغیر الحج والعمرہ فرمایا کہ جو بڑی لوگ بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کا جہاد کیا ہے حج عمرہ جو نابالغ بچے ہیں ان کا جہاد کیا ہے حج اور عمرہ جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کا جہاد کیا ہے حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد کیا ہے فرمایا حج اور عمرہ حج عمرہ کی فضائل دیکھیں آپ کہ اللہ سے جہاد قرار دے رہے ہیں بلکہ بخاری شیف کی حدیث ہے جناب ابو نقل فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ایل اعمال افبل کون سا عمل سب سے بہتر ہے آپ نے کیا فرمایا ایمان باللہ بلّہ ہی اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا اللہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے اس کے بعد کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے جو سب سے بہتر ہے فرمایا جہاد فی سبیر اللہ اللہ کی میں جہاد کرنا پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہتر ہے فرمایا حج المبرور وہ حج جو اللہ کی اطاعت میں گزرے وہ حج جس کے دوران فوج کلمات استعمال نہ کیے جائیں گندی حرکتیں نہ کی جائیں انسان گناہوں سے دور رہے بےودہ گفتگو سے دور رہے اور جس میں ریاکاری نہ ہو جس کا مقصد دکھلاوا نہ ہو جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا نہ ہو کہ میں نے اتنے حج کر لیے ہیں فرمایا ایسا حج جو ہے یہ جہاد کے بعد سب سے عظیم عمل ہے